بسم واصل اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحمد اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ من باقی تمام سامعین برادران سب کو شموسین سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس دا کتاب شری میں صدر نمبر 594 سو 236 ہے پانچ سو چورانوے شروع سے لے کر ابھی تک کے اندرست کی تعداد ہے نوز شریف کا اور دو سو چھتیس اوراد فتح کے اندرست کی, کی تعداد ہے تو اورد فتیہ میں ہم لوگ جو ہے اسماؤ الشرۂ اسمع الحسنہ میں اس میں ساتواں مقدس یا سلام کی جو ہے لغوی تحقیق کے بارے میں اس سلسلے میں جو ہے کچھ شرائے سالوں کو پہنچا دیں اور آج کے دس میں پانچ سو چورانوے اور دو سو میں یہاں سے آگے ادامت سابقہ معنی کی روشنی میں جو السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا سابقہ کلوان درف میں تو انہیں کی روشنی سابقہ معنی کی روشنی میں آپ نے جان لیا کہ سلام سے مراد جو اللہ ہے اللہ کا کلام ہے ہاں جی سلام سے مراد اللہ کی طرف سے سلامتی بندوں کو سلامتی کا کر اللہ کے کلام میں پھر سلام اللہ کے ہر قسم کے اے و نقد سے پاک ہونے کا معنی لے لیں اور السلام کو جو ہے اللہ کے چونکہ ایک معنی یہ بھی آپ نے پہلے بار بار پڑھ لیا بہت سے نے نے بتایا اللہ تعالیٰ کو جب سلام کہتے ہیں اس میں سلام سے جو ہے پکارے ہیں یا سلام تو پھر وہاں پر جو ہے پھر سلام اللہ کے ہر قسم کے عیب و نقد سے پاک ہونے کا معنی لے لیں تو پھر یہ معنی اللہ کے صفات تنظیم سے ہوگا اگر ہم اسلام اللہ تعالیٰ کے ہر قسم اللہ تعالیٰ کے ہر قسم ایب و نقص سے پاک ہونے کے معنیٰ لے لیں تو پھر یہ سم جو ہے یہ صفات تو یہ معنیٰ اللہ کے صفات تنظی سے ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب و نقص سے کمزوریوں سے آفات سے پاک و پاکزہ ہے تو یہ اللہ کے صفات تنظیم اللہ ہر کم کے عیب سے پاک ہے منزہ ہے یہ معنی ہوگا اور اگر ہم السلام کو مسلم علاؤ جیسے پہلے ذکر کیا سلام کے کی معنی یہ بھی کیا مسلماً ہیں سلام مظہر معنی صمفائی یعنی مسلم الاولیا یعنی اللہ کے اولیاء پر سلام کرنے کا اللہ کے اولیاء پر سلام کرنے کا معنی لے لیں تو پھر السلام اللہ کے صفات ذات میں سے ہوگا یعنی پھر تو یہ سلام اللہ تعالیٰ کے صفات ذات میں سے ہوگا ہاں مسلم کہ اللہ تعالی کے جو ہے پھر تو جو ہے اللہ کی صفات ایجاد میں سے ہوگا اور اگر ہم السلام سلامتی عطا کرنے والے کے معنی میں لے لیں ہاں السلام کو یعنی سلامتی عطا کرنے والے کے معنی میں لے لیں کیونکہ معنیٰ یہ بھی ہے مسلم کے معنی ہے تو السلام اللہ کے صفات افعال میں سے ہوگا یعنی سلامتی عطا کرنا یہ ایک نو فیل ہے تو صفات افعال میں سے ہوگا اس سلسلے میں الماشاخ ترقت کے جو بزرگ ہیں صوفی بزرگ حضرات ہیں انہوں نے جو ہے فقال انہوں نے کہا ہے مشاخ ترکت نے اسلام کو انہوں نے کہا جب مشاعر ترکت نے جو ہے اسلام کو جب بندے کے صفات کے طور پر بیان کریں مشاک نے کہا ہے اس اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں مشاع ترکت نے جو ہے اس اسلام کو جب بندے کے صفات کے طور پر بیان کریں اور بولیں یہ بندہ ذو سلام ہے یعنی یہ بندہ سلام والا ہے سلام تو پھر اس سے کیا مراد ہے جب کسی بندے کی طرف منسوخ کر کے بولیں یہ بندہ ذو سلام ہے بندے کے صفات کے طور پر بولیں یہ بندہ ذو سلام ہے تو اس سے کیا مراد ہے مختلف معنی لیے ہیں طریقت کے بزرگوں نے جب اس کو بندے کے صفات کے طور پر کہیں یہ بندہ ذو سلام ہے تو اس کے انہوں نے مختلف معنی لیا ان معنوں میں سے یہ السلام من العباط سلام جو بندوں کی جانب سے ایک یہ منسلیمہ انلمخالفت سلن وََََََََََََََََََََََََََ وبريٰ من الوبى ظاہر و باطلاً اور دليل الك الطالہ و الاسم و باطن سر انعام سو بیس سے تو اس مبارک اس دعا تو یہ ہے جيسے بھارت کا تجمہ یہ ہے یہ معنیٰ جو ہے بندے کا صاب السلام و سلامتی ہونے کا یہ ہے. یعنی بندے کا ضو السلام ہونا صاحب سلام و سلامتی ہونے کا معنی ہے کہ, یعنی کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کی ہر نو مخالفت سے پاک ہو بندہ ضو السلام یعنی کہ سلامتی والا یہ معنی تو اس کی کے یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالی کے شرعی احکام کی ہر نو مخالفت سے پاک ہو سلاً والن ہاں جی مغفی طور پر بھی تنہائی میں بھی اللہ محفل و مسجد میں بھی نیز ہر قسم کی ایوف سے دور ہو خواہ وہ ایوب ظاہر ہو یا باطن ظاہری باطنی ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ہیں ایف ہے جسمانی ایوب ہے ان سب سے پاک چنانچہ کلام الٰی اس معنیٰ کی دلیل ہے اللہ نے فرمایا وضا وضر ظاہر علسمِ و باطن یعنی انہوں نے ظاہری و باطنی ہر قسم کی گناہ کو ترک کر دیا اللہ کے مغرب اولیاء کے بارے فرمائے فرمایا وضر الظاہر السم انہوں نے جو ہے ہر قسم کی ظاہر وباطنی گناہ کو ترک کر دیا تو یہاں پر اسی سے جو ہے السلام من الحب جو ہے اس کا معنیٰ بندے کے بارے میں جب کہتے ہیں بندہ ذو السلام ہے تو طریقت کے بزگان فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ منسلی مان المخالفت وہ شاعر جو محفوظ ہو مغالفت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی شریعک کے سیرن و اعلی مخفی محفل و ملز مافی طور پر بھی خدا قلعہ ہو تو اللہ کی چھو کی نا فرمندی نہیں کرتا ہے علانی ہو محفل و ملز میں بھی ہو بر من اور ہر قسم کے اے بنق سے دور ہو ظاہرن و باطن وہ اے خواہ ظاہر ہو باطینی ہو اور اس بات کی دلیل جو ہم نے یہ معنیٰ کیا ہے کہ سلام بندے کی طرف سے بندے کو جب کہتے ہیں یزو سلام ہے اس کا یہ جو ہم نے مانا کیا ہے کہ حرکم کی مخالفات شرع شریعت کی کسی بھی کم کی مخالفت کرنے سے لنوال جاری ہو شری ہر لحاظ سے وہ محفوظ ہو اور ہر حرکم کے ایوب سے خواہش جاری بات نہیں ہو اس سے دور ہو بری ہو محفوظ بچہ ہو تو اس کی دلیل یہ قرآنات ہیں اللہ نے اپنے مومن بندوں کے بارے میں فرمایا اللہ کے بار میں وضاح وضر ہوں ظاہر السم انہوں نے ظاہر اور باطنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیا تارک کیا تو یہ جو ہے بندہ کے بارے میں جب کہتے ہیں سلام یعنی ہر قسم کے گناہوں سے خود کو پاک رکھا یعنی ہر قسم کے مخالفات شریف خوشان حل سے و ہر خود کو دور اور پاک رکھا دوسری قول وکیلا ہوا من کان سلیما من کان سلیم المن جنوبِ بر مین الویوبی ہاں جی دوسرے کو کیا وہ ہر وہ شخص بندہ اس کے طر جب سلامتی کی نسبت دے یہ بندہ جو ہے ذوال سلام ہے تو مانو یہ بنے گیا ہوا من کان تو یہ وہ شخص ہے جو سلیم المین و جو ہر کم کے گناہوں سے سالم ہو محفوظ ہو بر المین الویوب ہر کم کے ایپ سے بری ہو تو یہ بھی دیکھا جائے تو وہی پہلے والے معنی تھوڑا عبارت زیادہ ہے اس میں اس میں مختصر ہے چنت اللہ تعالیٰ اللہ من اللہ منۃ تبن سلیم سورہ نمبر 89 میں ہاں جی فرماتے ہیں من کے دن کوئی واشد تکلیف خوف, خوف, خوف, خوف ہے جو اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے بے قل سلیم ایسی دل کے ساتھ جو حرکم کے گناہوں سے محوص سے حرکم کے ایبوں سے دور ہے اس قلب کے مالک اس دل کے مالک شاعد اللہ کے حضور میں کل احمد میں بالکل جو ہے اطمینان کے ساتھ حاضر ہوگا بالکل سکون کے ساتھ حاضر ہوگا ولب و سلیم اور سے مراد کیا ہیں وخالصمن شرک ونفا کی فرمایا انہوں نے طلبِ سلیم سے مراد وہ دل ہے جو شرک و نفاق سے منافقت سے پاک ہو خالص و صاف شروع و کلب سلیم کہتے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے شوب سطح ہے اعتقادی طور پر بھی وہ شرک سے بھی پاک ہے منافقت سے بھی پاک ہے اسی بات کہ میں نے ایک الحواظ کے کی تجمہ کیا مالی ترجمہ سلیم جب بندے کے سوا ہو تو ایک معنی وہ قول یہ بھی ہے تیسری قول جو ہے سلیم یعنی وہ شکل جو ہر قسم کے گناہوں سے سالم یعنی محفوظ ہو اور ہر عیوب سے دور ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الام منعط سلیم اور وہ لوگ جو قلب سلیم کے ساتھ ہمارے پاس آئے تو یہاں پر قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو ہر قسم کے شرک اور نفاق سے پاک ہو وکیلا تیسرا قول یہ بھی لکھا ہے السلام یعنی اللہ سلیمت نفس ہو ان شہواتی السلام یعنی بندہ جب یہ بندہ ذو السلام سلامتی والا سلام والا ہے تو وہاں مانا یہ ہے کہ وہ شخص ہے جو کہ سلم اس کا نفس محفوظ ہو ان ہر قسم کی خواہشات سے اس کا دل محفوظ ہے صحیح سالم ہے وہ قلب اور اس کا دل جو ہر نو شبہات سے یعنی شبہات سے سالم ہے یعنی اس کے دل میں کسی کی, کی شرک نفاق شکوک و شبہات اللہ, اللہ نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے ان کو یقین کے ساتھ مانتے ہیں اور اس چند سے کسی قسم کے شکوک و شبہات اس کے دل میں نہیں ہے السلام کا جب بندے کی صفات ہو تو تیسرا معنی یہ کہ وہ بندہ کی جس کا نفس ہر قسم کی شہوات سے محفوظ و و سالم ہو اور دل ہر نو شکوک و شبہات سے پاک ہو یہ توضیع جو ہے کتاب علوام البینات نامی کتاب جو ہے امام فار الدین رازی کی اس کے صفحہ نمبر ایک سو بیاسی اور تراسی پہ ہے یہ توضیحات ہاں جی اور اس کے جو ہیں مزید توضیحات جو ہیں کتاب خصوصیات عسمۂ حوسنہ ہاں جی جو کہ حسن الجمہ کا عالم دین ہیں مولانا ہارون معاویہ کا اس کا نام ہے مولانا ہارون وسط نے لکھا ہے اردو میں ہے یہ اس کا یہ کتاب آپ اور مات السلام کا مادہ جو ہے لفظ اسلام کا بھی مادہ ہے جس السلام جس لفظ جن الفاظ سے بنا ہے اسلام بھی انہی الفاظ سے بنا بنائے دونوں کا مادہ ان لامن دونوں کا اصل مادہ, اصل مادہ ہے اصل مال مٹیریل جس سے ایک لفظ بنا ہے کلمہ بنا بنائے دونوں کا ایک ہے سین لام السلام کا مادہ جو لفظ ہے اسلام کا بھی مادہ ہے اس کا مذہب یعنی اس کا مذہب ہے سلامتی السلام کا معنی اس کا مذہب سلامتی تو دونوں کا معنی یہ تو اسلام کے معنیٰ بھی سلامتی ہوگا السلام کے معنی سلامتی کوئی کے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے طور پر جب ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو سفات کے طور پر جب ہم السلام بولتے ہیں اللہ کی سفت کے طور پر تو اس کا مفہوم ہوتا ہے ایسی یکتازات جو تمام نقائص سے محفوظ ہو یہ معنی ہو جائے گا پھر تو القدوس اور السلام کے مفہوم میں پھر وہ بھی پاک و پاک ظاہر کے نقد سے محفوظ ہے سلام کا معنی یہ ہے یہ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے ہیں القدوس اور السلام کے مفہوم میں فرق یہ ہے کہ القدوس ماضی اور حال کو ظاہر کرتا ہے یعنی اللہ کی ذات معذمہ میں سے ہوئے گزرے ہوئے زمانے میں ہر اے و سے پاک ہے اور ابھی بھی ہر اے و سے پاک ہے اور السلام مستقبل میں ایوب سے بری ہونے کا مفہوم رکھتا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالی مستقبل میں ہر قسم کے ایوب سے بری ہونے کو سمجھا اس لیے السلام المن المن یہ سب ایک ہی روایت کے اندر آ گئے ہاں جی تو اس میں بھی کچھ بھی ہے سلام السلام ایسے کشیدہ اللہ کی پاکی دونوں لحاظ سے اب جامع ہو گئے نا قدت میں جو ہے ماضی اور حال کو ظاہر کرتا ہے اس میں پاخی کو اللہ علیہ ابن سے پاک ہونے کو السلام مشقل میں یو سے بری ہونے کے معفوم رہتے ہیں البتہ یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی قید سے ماورہ حصے زمان ماضی حال مشاغل ہمارے لیے اللہ کسی زمان کے قید میں نہیں آتی لیکن ویسے جاربی لغت کے لحاظ سے اس میں یہ معفوم آتا ہے بس یہ ظاہر بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ زمان و مکان کے قید سے ماورہ حصے لہٰذا مفہوم کا یہ فرق جو کہ السلام القد القدس میں ماس ہماری جو ہے نقس نقص, نقص فهم اور محدود سمجھ کے لحاظ سے ہے کیونکہ جی ہم صحیح طریقے سے ان معنی کو کم آپ کو اندرخ نہیں کر پاتے ہیں ہاں جی اور ہماری جو ہے محدود سوچ اس کو سمجھانے کے لیے یہ توضیح دیا ورنہ اللہ تعالیٰ ہاں ازل سے ہیں اور ابد تک رہے گا سرمدیل وجود ہیں اس کے سامنے حال ماضی مستقبل نہیں ہے زمان ہمارے لیے اس کے لیے کوئی زمان نہیں ہے اللہ جو ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے ازل سے ابد تک رہنے والا ہے اس کے ذات کو سرمدی یلوجود بولتے ہاں ہیں بس جو ذات دوسروں کو سلامتی سے ہمکنار کر سکتی ہے اللہ وہ دنیا میں بھی سلامتی دے سکتی اور آخرت میں بھی وہی سلامتی عطا کر سکتی آج ابتداء آئندہ ہر طرح کی سلامتی اسی ذات سے ہر ایک کو ملتا ہے اسی ذات سے جنت کے متعدد ناموں میں سے ایک نام جو ہے السلام ہے قرآن بعد میں ہے لحمد دار السلام ہاں جی جیسا کہ قرآن میں بیان ہے لہم دار السلام سورہ اعظب عہد نمبر چوالیس میں ان کے لیے سلامتی کے گھر ہیں یعنی مومن بندوں کے لیے تو ایک تو جنت جو ہے نام ہی ایسے مقام کا ہے کہ جو وہاں پہنچ گیا اس کو ہم ہر طرح کی آفات سے مکمل اور دائمی دائمی سلامتی حاصل ہوگی وہاں پھر جو ہے بیماری نامی آفات نامی کوئی چیز نہیں ہے اور دوسرا جو ہے جنت وہ مقامی جہاں کے مقیم حضرات کو جنت وقت تو وہاں لکھ تو مانے گئے نا ارے تو جنت نامی ایسے مقام کا ہے کہ جو وہاں پہنچ گیا اس کو ہر طرح کی آفات سے مکمل اور دائمی سلامتی حاصل ہوگی اس لیے جنت کو دار السلام کا ہے دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ دوسری جنت وہ مقام ہے جہاں کے مقیم حضرات کو السلام یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا مقیم حضرات کو السلام کا قرب حاصل ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا جو اللہ کے اسم میں سے اعلی جنت کے بارے میں یہ ارشاد خدا بندی ہے تاہیتم یوم القاون سلام سر اعظم نمبر چوالیس میں کہ ان کا استقبال سلام کہہ کر کیا جائے گا تم اللہ کے حضور میں بندی جب کل قیمت پہنچیں گے مومن تو ان کو ان کے استقبال جو ہے سلام کے ساتھ سلام کہہ کر کیا آ جائے اللہ کے طرف ان کو سلام کا تحفہ ملے گا ایک اور موقع مقبر اشاعت سلام قول رب رحیم صلی اللہ یاسینبر ایک سو اٹھاون میں رب الرحیم کی جانب سے ان کو سلام کہا جائے گا ان دونوں میں جو ہیں سلام دار و سلام کی توضیح ہو گئی تو ع سلام وہ ذات ہے جس سے حفاظت و عافیت کی امید رکھی جائے اسلام اللہ تعالیٰ کی ذات ہاں جی السلام علیہ کے اسلام تو وہ ذاتیں جس سے حفاظت و عافیت کی امید رکھی جائے امام ابن کثیر علماتیں سلام وہ ذاتیں جو تمام ایگوں سے اور تمام نقائص سے پاک ہو اور اپنی ذات و صفات اور آفال میں کامل ہو یہ انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا سلام جو ہے جی وہ ذات ہے جو ہے جس سے حفاظت و عافیت کی امید رکھی جائے بندے اور امام کا سیر ہیں السلام وہ ذات ہے جو تمام ایبوں سے اور تمام نقائص سے پاک ہو اور اپنی ذات و صفات اور احوال میں کامل ہو یہ توجی خصوصات اعظما حسنیہ نامی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو گیارہ پہ ہے اور آج دس میں ہم یہیں پر انتخاب کر ہیں بقیہ ان شاء آنے والے درس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اصما الحسن کی کاماقع و معرفت حاصل اللہ سے حقیقی محبت اور اللہ کی سچی بندگی کے اللہ سب کو توفیعت اہمی